ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ظَلَالة فيِي النَّار قال الله تَبغَكَ وَتَعَلَ وَأَنفِقُ مَِّا رَزَقنكمُمْ مِن قبلَبللِ أَنْ يَأْتِيأَحذكُم الْ الأأَحدَكُم الْ المَووت فيقولُول غَبّ لَل خَرْتَنيِي إ أَجَلٍ قَرب فأَفَّقَأَكُمْ مِن الصالحين تعریفات حمد و ثنا عظمت و بڑائی عزت و جلال اس رب کے لیے لائق و زیبہ ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ کریم ہے جو ظلجلالی و اکرام ہے جس نے اپنے فضل کے ذریعے ہم پر یہ کرم اور احسان کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا ایک طویل اور لمبا سلسلہ جاری کیا جس سلسلے کو آخری شکل دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر بھیجا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی یا کوئی دوسرا رسول نہیں آ سکتا اب رب کی قربت کا ذریعہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو کر پہنچتا ہے کسی دوسرے اور تیسرے شخص کا بنایا ہوا طریقہ اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچا سکتا اور یقیناً رب کا فضل و احسان ہے کہ ہماری ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائب کی دوری پریشانیوں کے خاص میں جنت میں دخول درجات کی بلندی نیکیوں میں اضافے کے اسباب بیان کیے چنانچہ ہر وہ سبب جو ہمیں رب سے قریب کر سکتا تھا اور ہر وہ سبب جس کے ذریعے ہم رب کے مقرب بندوں میں سے ہو سکتے تھے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے یہ یقینا ہمارے لیے شکر اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر احسان اور شکریہ کی بات ہے پھر جلود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آپ نے امت کو اللہ رب العالمین کے اقوال اور فرامین عوامل و نواہی خود بتایا اور کر کے اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتایا کہ انسان تب تک رب کا قریبی بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رب کے احکام پر عمل نہ کر لے چنانچہ ہم نے اپنے نبی سے یہ سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ نسبت کر کے اچھا نہیں بنتا عمل انسان کو اچھا بناتا ہے عمل انسان کو برا بناتا ہے اگر نسبت کسی کو بہتر بناتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ سے اتنی شفقت و محبت کی جہنم میں نہیں جاتے نسبت نسپتی کہ آپ کے چچا ہیں لیکن نسبت کے ساتھ اور اگر نسبت نہیں بھی ہو امل انسان کا صحیح ہے اللہ رب العالمین کے قربت اور انسان کے صحیح ہونے کے لیے صرف عمل کافی ہے نہ کچھ نہیں ہوتا ورنہ ابو جہل قریش کے اشراف میں سے تھا اچھے لوگوں میں سے تھا شرک نے اس کو قیامت تک کے لیے ابو جہل جاہلوں کا باپ بنا دیا تو اپنی نسبت کسی اچھے شخص کسی اچھے قبیلے کسی اچھی جماعت کی طرف کر لینا انسان کی اچھائی کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں میں جس ٹاپک کو یا جس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوا ہوں بڑی اہم باتیں ہیں اور بہت اعلی سبب ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے رب کی قربت اختیار کرے اسلام جو کہ انسانیت کے لیے مکمل طور سے ایک امن سکون اور بہترین حل پیش کرتا ہے اس کے معاشرے اور مستمع کے لیے بہت ساری اس کی اچھائیاں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ان میں سے ایک اچھائی یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صدقہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا غریبوں کی مدد کرنے کا جو پریشان حال ہے ان کی مدد کرنے کا بھوکوں کو کھلانے کا حکم دیا اس پر ابھارا ہے اور جانتے ہیں اس کو کہاں پر ذکر کیا اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا یم حق اللہ الربا و الصدقات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے مطلب سود کے مخالف میں جو آتا ہے اس کے برعکس اپوزٹ میں جو چیز آتی ہے وہ صدقہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سکھایا کہ سود سے چاہے لین دین کرے گواہ بنے کسی بھی معاملے سے انسان کی زندگی میں مال میں گھر میں برکتیں ختم ہوتی ہے انسان کی عزت ختم ہوتی ہے انسان کی شراکت ختم ہوتی ہے اس کا مال ختم ہوتا ہے اس کی دنیا ختم ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے یمحق اللہ البا اسی لیے اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا اور کہا نہیں اللہ رب العالمین نے دین کو نازل کیا سود کو مٹانے کے لیے تاکہ انسانی معاشرے پر اور انسان کے آخرت پر جو اس کا برا اثر اور خراب اثر پڑتا ہے وہ انسانی زندگی سے ختم تو ایک طرف اللہ رب العالمین نے سود کو مٹانے کا کام کیا دوسری طرف سڑکوں کو بڑھانے کا کام کیا اور دونوں میں یکسانیت ہے کس طرح سے یا دونوں میں بڑا اہم پہلو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت اس طریقے سے ہے کہ ایک آدمی سوت پر پیسے دیتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا جو آدمی اس سے پیسہ لینے کے لیے جا رہا ہے بہت پریشان حال ہوگا تبھی تو مجبوری میں سوٹ پر پیسہ لینے جا رہا ہے ورنہ کون جاتا ہے بڑی پریشانی بےچارا مجبوری کے آلمنے کے بھائی کچھ پیسے دے دو اس کی مجبوری اور پریشانی سے وہ شخص فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سوٹ پر پیسے دیتا ہے یہ تو ایک حصہ ہو گیا ایک ناہیا ہو گیا اس کا دوسرا ناہیا دیکھیے وہ آدمی جس نے سوز پر پیسہ لیا ہے اس کے دل میں اس شخص سے نفرت بوز اور عداوت پیدا ہوگی اور اس جیسے ہر اس شخص سے جس کے پاس مان ہے جس کے پاس کثرت ہے اس لیے کہ وہ دل میں اس کے آئے گی کہ پریشانی کا عالم تھا مسائب سے لیکن لوگوں نے مجھے میری مدد نہیں کی پیسے نہیں دیے میں نے مجبوری کے عالم میں جا کر سوکھ پر پیسے اٹھائے اور اس نالائق نے کمزور نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے سوکھ پر پیسے دیے ایک آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا دو تین دس بیس معاشرے میں امیر زیادہ نہیں ہوتے ہیں غریب زیادہ ہوتے ہیں پھر ہمارا معاشرہ کیا ہوگا ایک دوسرے سے حسد کرنے والا ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا دشمنی کرنے والا دوری بنانے والا اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوں گی اور دوسری طرف معاشرے میں کیسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلنا سیکھیں گے جو لوگوں کی پریشانیوں میں ہنسنا سیکھیں گے اور جو لوگوں کو استعمال کرنا سیکھیں گے پھر ایسا معاشرہ جس میں سود کا اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہو وہ معاشرہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے پھر اس معاشرے میں فساد نہیں ہوگا تو امن کہاں سے آئے گا پھر اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں گے کیا پھر اس معاشرے میں صرف اور صرف بد ابنی خوف نقرت جنمنے کی کبھی اچھائیاں جنم نہیں لیں گے اور اب آئیے اللہ رب العالمین یور صدقات صدقات کو بڑھاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمے سے کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کا پاسیزہ سے کیونکہ اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے صدقے کی یہاں تک کہ قیامت کے دن جب جائے گا تو ایک روپیہ جو اس نے صدقہ کیا تھا اللہ کی راہ میں پہاڑ کی مانند اس صدقے کو دیکھے گا پہاڑ کی مانند یہی مانا ہے وہ یوربست اللہ ستے کی تربیت کرتا ہے بڑھاتا ہے ایک روپیہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر خالص طریقے سے اخلاص کے ساتھ اگر کسی نے خرچ کیا ہے اللہ رب العالمین آپ کو پہاڑ کے جیسا اس کو کر کے آپ کو نہیں کیا دے گا اس کا فائدہ دیکھیے ہم اور آپ دل میں جذبہ ہوتا ہے کسی بھی غریب کو مسکین کو حاجت مند کو دیکھیں سب کا کریں اب ہم نے دیکھا ایک آدمی ہے اپنی حاجت بیان نہیں کر رہا ہے لیکن پریشان حال ہے دل میں رحم پیدا ہوا سامنے والے کے تعلق سے محبت دی جاگی اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو اس کو تھوڑا سا کچھ دے دیا نمبر ایک آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی آپ کا دل نرم ہوا آپ کو احساس ہوا کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا یا آپ کو بھی اس کی جگہ پہ بنا دیا پھر آپ بھی ایسے ہی پریشان ہوں گے اللہ کا شکریہ ادا کیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے کم سے کم اس سے تو زیادہ ہے پھر جب اللہ کی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو یاد آئیں گے اپنی کوتاحیاں کہ ہم تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم کو دیتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں ایک احساس دل میں جاگے گا پھر خوف آئے گا تو رب کے قریب آئیں گے رب سے معافی مانگیں گے اور اللہ اللہ تو وہ ہے کہ بلاتا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا ہم معاف کرتے ہیں کسی کو حاجت ہے آؤ ہم سے مانگو ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے تو میرے بھائی ہو یہ سب کا فائدہ اس شخص کو ہے جو دے رہا ہے معاشرے میں ایک طرف کی جو برائی ہو سکتی تھی وہ ختم ہوئی لوگوں کو پریشان کرنا ان کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھانا اور اس کی جگہ پہ اچھائیوں نے جنم لیا لوگوں سے محبت کرنا ان کی پریشانیوں میں کام آنا دوسری طرف آئیے جو آدمی پریشان حال ہے آپ نے اس کو صدقہ دیا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی دل سے دعا دے گا اور اللہ رب العالمین آپ نہیں جانتے کہ کس کی دعا کو اللہ رب العالمین کب سن لے کون کتنا حاجت مند ہے کتنا ضرورت مند ہے آپ نہیں جانتے آپ نے اس کی پانچ روپئے کے ذریعے مدد کی اس نے آپ کو وہ دعائیں دی جن دعاؤں کے ذریعے آپ کا کروڑوں کا کام ہوا بلکہ اس کو پیسوں میں نہیں توڑ سکتے اور پھر وہ آدمی یا اس جیسے دس لوگ پیدا ہوں گے آپ نے دس کی مدد کی آپ جیسے دس لوگ پیدا ہوں گے سو کی مدد کی گئی معاشرت کس قدر اچھا ہوگا اب آپ تصور کیجیے اس مسجد میں پچاس سے سو لوگ ہیں سبھی ہی ایسے ہوں کہ اگر اپنے بھائی کو تھوڑا سا اداس تو سب آ کر مل کر بیٹھ جائے بھائی آپ کو ہوا کیا ہے سامنے والے شخص کے دل میں کتنی محبت آئے گی ہمدردی آئے گی اور اس کو تسلی اور حوصلہ کتنا ملے گا اگر ایک ایسا معاشرہ ہو ایک ایسا گاؤں ہو ایک ایسی بستی ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بستی کا ماحول کتنا اچھا ہوگا اسلام کا صرف ایک حکم واجب نہیں مستحب کام مستحب فضیلت والا کام کہ صدقہ دو اس ایک کام پہ عمل کرنے سے اتنی اچھائی کہ بستی یا جس ملک میں یہ اچھائی اور یہ نظام نافذ ہو جائے پورا ملک امن و امان والا بن جائے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اگر اس ملک پہ نائنٹی پرسینٹ بھی رب کا قانون نافذ ہوگا اب سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور معاشرہ کتنا اچھا اور پاکیزہ ہوگا یہ اسلام کی بے شمار اچھائیوں میں سے ایک عظیم اچھائی تھی میں نے تفصیل اس لیے بیان کی اس کے تعلق سے تاکہ ہمارے وہ بھائی جن کو لگتا ہے کہ نہیں سود میں فائدہ ہے فائدہ ظاہری ہے جیسے میں عام طور سے مثالیں دیتا رہتا ہوں ایک آدمی بہت اچھا لباس پہنے ہوا ہے بہت خوبصورت ہے اس پہ سونے کے پانی سے نقش و نگار بنوائے ہوا ہے لیکن کاغذ لباس کا ہے لباس کاغذ کا ہے کیا فائدہ ہوگا اس کا ظاہر بہت خوبصورتی ہے چمک دمک ہے لیکن حقیقت میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے چند لمحوں کے लिए اس کا سطر چھپا ہوا ہے لیکن پھر اس کے بعد تھوڑا سا دائیں بائیں ہوگا اس کا ایپ واضح ہو جائے گا ایسے ہی سود ہے ظاہر کچھ دنوں کی اچھائی ہے انجام بہت خراب ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا بہرحال اگر ایک آدمی اللہ رب العالمین کے اس حکم کو اختیار کرتا ہے اپناتا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کا جذبہ رکھتا ہے دیکھیے اللہ رب العالمین اس کے لیے کیسے راہیں کھولتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا من الذی یقرض اللہ حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے مطلب اللہ قرض نہیں مانگ رہے ہم سے اللہ کو قرض کی ضرورت ہے اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں وہ تو غنی ہے لیکن اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ وہ مال جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا مجھے مت دو غریب بندوں میں تقسیم کرو وہ جو تم ان کو تقسیم کرو گے ہم اس کو قرض کے طور پر سمجھیں گے اور جس طرح تم کسی کو قرض دیتے ہو اور وہ آدمی تم کو لوٹاتا ہے ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے اور اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیے ایک آدمی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کو اگر قرض دو وقت پر لوٹا دیتا ہے پورا پورا لوٹاتا ہے بلکہ وقت سے پہلے جب ہم کو ضرورت ہوگی وہاں جب ہم مانگیں گے وہ دے دے گا اور ساتھ ساتھ الگ سے کچھ ہم کو تحفے تحف بھی دی دیا کہ بھائی تم نے میری مشکل وقت میں مدد کی تھی چلو یہ بھی تحفہ لو میری طرف سے اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی مجھے ضرورت پڑے گی تب تب دے گا رب تو اس شخص سے زیادہ بہتر ہے نا اگر ہم قرض رب کو دیں گے اللہ رب العالمین کتنا ہم کو لوٹائے گا اور حالانکہ رب کو ہم پیسے نہیں دے رہے لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن اللہ اس کا فضل دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں نہیں تم نے جو قرض کیا برباد نہیں ہوگا ہم نے اس کو ویسے ہی سمجھا ہے جیسے تم کسی کو قرض دیتے ہو واپسی کی تم امید اور یقین رکھو اللہ رب العالمین تم کو زیادہ کر کے دے گا پھر جب بات آتی ہے نکال کر کچھ سکا کرو تو وہاں ایمان کہاں چلا جاتا ہے کہ ہم اگر ابھی دیں گے یہ جمع ہو گیا اور جمع ہو کر پھر ہم کو کچھ دنوں کے بعد زیادہ بن کے آئے گا رب کی طرف سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مسل البین فیون امبال ممفی صدیل اللہ کم اثر حب ایک آدمی ہے بیج بوتا ہے آپ میں سے جن بھائیوں نے کھیتی کی ہوگی وہ جانتے ہوں گے الحمدللہ دیکھا ہوا ہے آنکھوں دیکھا ہے یہ معاملہ ہے اور اسی لیے جب کبھی اللہ رب العالمین کی آیت سنتا ہوں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے اللہ العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی مثال ہے ایک دانا کسان زمین میں بوتا ہے اس سے کتنی بالیاں نکلتی ہے جو اس کی ڈنڈی ہوتی ہے کتنی نکلتی ہے ساتھ ہر ایک میں ایک سو دانا ہوتا ہے ایک سے سات بالیاں سات ڈنڈی نکلی اس میں ہر ایک میں ایک سو ٹوٹل سات سو ایک دانے سے سات سو دانا اللہ نے نکالا کسی انسان کے بس کی بات نہیں اللہ نے وہاں ایک دانے سے سات سو دانا نکالا ہے آپ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ کو اللہ رب العالمی سات سو روپیہ کے بدلے سواب دے گا ہم میں سے کون سے ایسے بھائی ہے جو روز سات سو روپیہ خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے روز بلا لاگا اگر کسی کو اللہ نے اتنا دیا بھی ہوگا تو خرچ کرتے ہوئے خوف کھائیں گے لیکن ایک روپیہ جو اخلاق کے ساتھ اور اللہ کے لیے دیا جائے وہ سات سو ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ ہوئی ظاہر شاہ اللہ جس کے لیے چاہتا اور بھی بڑا اور ہم ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں ان ثواب کی کوئی حاجت نہیں ہے میرے بھائیو وقت کم ہے میں ایک سے دو حدیفے بیان کر کے آج اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آئندہ کبھی درس میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ اور مکمل کیا جائے صدقہ دینے کا یا انفاق بھی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ دیکھیے بات فوائد ان میں سے نمبر ایک فائدہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک دینی فائدہ ایک دنیاوی فائدہ اور عظیم فائدہ اہم فائدہ اصل فائدہ وہی ہے جو دین کا فائدہ ہو آخرت والا فائدہ ہم پہلے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سات قسم کے لوگ سات قسم کے اشخاص قیامت کے دن اللہ کے سائے میں یا اللہ کے ارض کے سائے میں ہوں گے اور قیامت کا دن کیسا ہوگا ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا اس دن سات قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البانی رحیم اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے کہ صدقہ کا دینا انسان کو قبر کی سختیوں سے اور قبر کی حرارت سے قبر کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو اور صدقہ دے کر اپنے عزت کی حفاظت کرو آج ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم معاشرے میں معزز آدمی کہلائیں اگر آپ کے اندر کوئی ایب ہے ہمارے اندر کوئی ایب ہے ہم نے سب دیا اللہ رب العالمین ان عیوب پر پردہ پوشی کر کے ان ایبوں پر پردہ ڈال کے اللہ رب العالمین ہماری عزت کی حفاظت کرے گا اور کون ہے جو یہ دعوی کرے کہ ایب سے پاک ہے کوئی نقص نہیں ہے ایسا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے ابھی کوئی نہیں کر سکتا پھر جب ہمارے اندر عیب ہے تو کیوں نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے عیب کو بچا کر رکھ اس پر پردہ ڈال کے رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال اس کے لیے تین طریقے سے ہوتا ہے کھا کر ختم کر دیا بچا نہیں کھایا ختم کر دیا خرید کے پہنا پھٹ گیا پرانا ہو کے ختم ہو گیا وہ بھی ختم ایک چیز بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دیا وہ اس کے لیے بچ گیا اس کے علاوہ انسان کے پاس انسان کا مال کچھ بھی باقی نہیں رہتا اپنے مال کو جمع کرے خرچ نہ کرے اور جمع گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں دے کر جمع کیجیے اللہ کے راستے میں دے کر جمع کیجیے باتیں بہت ہیں انشاءاللہ اللہ پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس پر اور بھی گفتگو ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کریں ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں کثرت سے دینے والے بنے آمین بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواز كريم ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم و اصحاب اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم اما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں خرچ کرو جب تم صحت مندی کے عالم میں ہو صحیح ہو اور ایسے وقت میں جب تمہیں خرچ کرنے سے فقل فاقہ اور بھوکے رہ جانے کا خوف اور اس مال کے جمع کرنے سے تمہیں یہ امید ہو کہ اگر یہ مال رہے گا تو ہم اور زیادہ پیسے والے ہو جائیں گے افضل صدقہ یہ نہیں ہے کہ بہت ہے تو خوب خرچ کر رہے ہیں اور تھوڑا کم ہو گیا گاٹا اور لوس ہو گیا تو خرچ نہیں کر رہے ہیں افضل صدقہ یہ ہے کہ جب فقر و فاقہ کا خوف ہو تو اب اللہ کی راہ میں خرچ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل بہت سخت ہو گیا ہے اور یقینا ہم میں سے تقریبا میں اگر یہ کہوں کہ اکثر یا سب اس بیماری میں مبتلا ہے کہ دل سخت ہو گیا ہے ہمارا اللہ کی آیات کو سنتے ہیں عمل کا جذبہ نہیں ہوتا ہے وعید کی آیات سنتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں خوف کی باتیں سنتے ہیں دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا یہ دل کی سختی کی دلیل ہے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کیا ہے دل بہت سخت ہو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ مسکین کو کھانا کھلاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اس کی پرورش کرو اس پر خرچ کرو تمہارا دل اللہ کے لیے نرم ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت کر رضی اللہ عنہ, عنہ کو غالباً انہی کو کہا تھا کہ خرچ کرو گن کر خرچ مت کرو ورنہ اگر تم نے گن کر خرچ کرنا شروع کیا اللہ رب العالمی تمہیں بھی گن کر دے گا اور ہم خوف کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا پیسے کم ہو جائیں گے کہاں گیا ہمارا وہ ایمان جس کے بارے میں اللہ رب العالمی نے کہا کہ اللہ یقین وہ ممبا رزق کہ ہم پر ایمان رکھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم پر ایمان وہ رکھتے ہیں کہا گیا ہمارا وہ ایمان کہ اللہ رب العالمین پر کی راہ میں اگر خرچ کرے تو ایمان بڑھ جائے کہ جس اللہ نے ہمیں دیا ہے خرچ کرنے کے بعد ہماری ضروری ضروریات وہی اللہ پورا کرے گا اور اللہ نے خرچ کرنے کو ایمان بل میں ذکر کیا ان چیزوں پر ایمان لانے میں جو غیب پر ایمان لانے میں شمار کیا جاتا ہے جیسے آخرت کے دن پر ایمان لانا ہم نے دیکھا آخرت کو نہیں لیکن ایمان لانا ہے ویسے ہی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں غیب پر ایمال لانا ہے اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ من مال صدقہ کرنے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ کا کرنے سے تو مال کم ہوتا ہے ظاہراً یہی ہوتا ہے اگر بیس ہے دس ہم نے دے دیا تو دس روپیہ کم ہو گیا ایمان یہاں پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہاں پر یہ سوچیں کہ وہ دس جو ہم نے دیا ہے وہ کم نہیں ہوا بلکہ وہ زیادہ ہوا ہے بڑا ہے کم نہیں ہوا ایمان ہمارا یہاں پر یہ تقاضا کرتا ہے اور یہی ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں ہم دیکھ نہیں رہے کہ زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایمان لانا ہے اور اسی لیے صدقے کی اہمیت کے پیش نظر کہ چونکہ صدقہ دینا ایمان بالغیب میں سے ہے غیب پر ایمان لانے میں سے ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ برہان صدقت برہان ہے اب برہان کہتے ہیں سورج کے قریب میں جو روشنی ہوتی ہے سورج کے پاس نیچے نہیں جس روشنی کی طرف ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے اس کو کیسے برہان صدقہ ایسی روشنی ہے کس چیز پر انسان کے ایمان پر کیوں کیونکہ ایمان بالغیب میں سے ہے اور صدقہ کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے صدقہ یس دو مانے آتا ہے سچ کہنا یا سچ کرنا اگر انسان صدقہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے صدقہ کرنا آپ کے ایمان کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور اگر کوئی شخص صدقہ کرنے میں خوف محسوس کرتا ہے فقر کا محتاجی کا اس کا مطلب اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ جھوٹا ایمان ہے اور آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب یا ہم میں سے اکثر کے گھروں میں اقارب میں پڑوس میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ہمارے بھائی بیمار ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح ہے کہ داؤ مردہ بے اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کرو اگر کوئی بیمار ہے نہیں جا رہی ہے اس کی بیماری جتنی بڑی بھی بیماری ہے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے اللہ رب العالمین اس بیماری کو اس صدقے کی وجہ سے ختم کریں گے اب آئیے اس مبارک دن میں ہم وہ عظیم کام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے کرتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناََ اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اے مومنو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھو صل صلی علی محمد علیہ محمد محمد کا ماسل وعلى إبراهيب وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بالك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ونذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون The long ones but long but I shall سفید سفید درست کریں قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملائیں درمیان میں کوئی بھی جگہ خالی نہ چھوڑیں کوئی چھوٹا بچہ ہے سائڈ میں آ جائیں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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ہمار اخلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث فَاشِيعَةٌ عَامِلَةٌ نَصِبَةٌ تَسْقَى لَنا وَالحَامِيَةُ تُسْقَى مِن عَيْنٍ آلِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طعام إلا سی sí. إلى السماء كيف ربعت وإلى الجبال كيف انصبت وإلى الأرض كيف تضحت فذكر إنما أنت مذكر لس عليهم بمصير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 جميع الله لنا الحميدة الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر